نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر دس رحمتیں بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ چودہ سو چونتیس نے ہجری کی آج رمضان مبارک کی آج شب ہے آج بھی تاکرات ہے اور شب قدر آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر بھی عطا فرمائے اور شب قدر کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے اور شب قدر کی دعا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عطا فرمائی وہ ہے اللّہ ان کا افو الفا فارفع اللہ عن کا العفو الفا فعارفع اللہیبا اللہ اس دعا کی بھی کثرت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائن سلحیب صلی اللہ تعالی علی مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے سلسلے میں آج ایک بخاری شریف کی آپ کو حدیث سنا دوں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مدوی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے نمبر ایک برس کا مریض نمبر دو گنجا اور نمبر تین اندھا ان تینوں کو اللہ تعالی نے آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اس نے برس والوں کے پاس آ کر پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے اس نے کا اچھا رنگ خوبصورت جسم اور اس بیماری کا خاتمہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے اس اچھا رنگ بھی عطا کیا گیا فرشتہ نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا اونٹ یا گائے راوی کو اس وقت شک ہے کہ اونٹ کا ہے یا گائے کا چرا تجربہ دس حاملہ اونٹنیاں دے دی گئیں اور فرشتہ نے کہا اللہ تعالی تیرے مال میں برکت عطا فرمائے پھر فرشتہ فرشتہ گڈے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے کہا اچھے بال اور اس بیماری سے خاتمہ جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے فش نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بیماری زائل ہو گئی چلی گئی اور اسے اچھے بال بھی دے دیے گئے اچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے تو کہا گائے چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فش نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس مال میں برکت عطا فرمائیں پھر فرشتے پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی پھر پوچھا کہ تجھے کون سا زیادہ مال پسند ہے کہا کہ بکریاں چناتے اسے بچے جننے والی بکری دی گئی پھر اونٹنی اور گائے نے بچے جنے اور بکری نے بھی بچہ جنا ایک کے لیے اونٹوں سے وادی بھر گئی اور دوسرے کے لیے گائے سے اور تیسرے کے لیے بکریوں سے وادی بھر گئی اتنا مال ان سب کو مل گیا پھر فرشتہ برس والے کے پاس اس کی سابقہ صورت میں آیا سفے سفے داغ لے جاتے ہیں بدن پر اور ہاتھ پر انگلیوں پر چہرے پر دیکھا ہوگا اپنے برس اس کی سابقہ کا صورت میں آیا اور کہا کہ میں ایک محتاج آدمی ہوں میرے وسائل سفر ختم ہو چکے ہیں جو سفر کے ذریعے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں اب میرے لیے اللہ تعالی کی مدد اور پھر تیرے تعاون کے بغیر گھر پہنچنا مشکل ہے میں تج اس رب کے وسیلے سے ایک اونٹ مانگتا ہوں ایک اونٹ جس نے تجھے اچھا رنگ خوبصورت جسم اور مال عطا کیے تاکہ میں اپنی منزل میں پہنچ جاؤں یہ سن کر اس نے کہا میرا خراجت تو زیادہ ہے میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا رشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں کیا تو برس زدہ نہ تھا لوگ تج سے نفرت نہ کرتے تھے تو فقیر تھا اللہ نے تجھے مال عطا کیا اس نے کہا یہ مال تو میرے آبا و اجداد سے منتقل ہوتا ہوا میرے پاس پہنچائے رشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کر دے پھر ایک تو کے پاس اس کی سابقہ شکل و صورت میں آیا اس سے بھی وہی گفتگو کی جو برس والے سے کی اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو برس والے نے دیا تھا رشتہ یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا پھر وہ نابینا کے پاس آیا اسی کی شکل و صورت ہے اور کہا میں محتاج مسافر ہوں میرے پاس وسائل نہیں ہے گھر پہنچنے کے اللہ تبار اگر تعالیٰ کی مدد ہو تیرے تعاون کی حاجت ہے جس ذات نے تیری بینائی لوٹائی اس کے نام پر ایک بکری کا سوال ہے تاکہ اس کے ذریعے میں اپنی منزل پہ پہنچاؤں نابینا نے کہا واقعی بندھا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے اللہ کی قسم آج اللہ کے نام پر تو جو لے گا میں تجھے مشقت پہ نہ ڈالوں گا رشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ تم تینوں کو آزمایا گیا پس اللہ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بخاری شریف کی حدیث جس میں وکیل کا بھی بیان ہے اور سخی کا بھی بیان ہے اور اس سے بہت سارے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں من جملہ یہ بھی ہے کہ بدنصیب وہ شخص جو پیش اور تیش یعنی غصے میں اپنے رب کو بھول جائے اور جب کوئی یاد دلائے تو اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے جھوٹ سے کام لے دوسرا فقیروں کے بھینس میں کبھی کبھی مقبول بندے بھی آ جاتے ہیں لہذا فقیروں کو جھڑکنا نہیں چاہیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار فقیر بالکل جان کو آ جاتے ہیں کیا کریں ٹھیک ہے ان کو نہیں آنا چاہیے آپ کی جان کو لیکن ان کو ڈانٹنے اور جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ ایک نارمل طریقے سے نہیں دینا چاہتے نارمل طریقے سے آپ ان کو فارغ کر دیں دھکا مارنا ان کو زلیل کرنا ان کو جھرکنا اس کی اجازت نہیں دی جاتی لہذا اس چیزوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے پھر اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بندہ واقعی حجد مند ہو اس کے سامنے اپنا سارا ماں رکھ دینا کہ جتنی سے حاجتوں لے لے یہ اعلیٰ ترین سخاوت ہے پھر فرشتے ہر شکل میں آ سکتے ہیں پھر یہ کہ بخل انسان کو ناشکری اور جھوٹ پر ابھارتا ہے مخیل دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے سخاوت اور غریب پروری سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے شکر و سخاوت سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں جو نعمتوں کو محفوظ کرنا چاہے اس سے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہمیں اسے اس رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی سوچ پیدا کرنی چاہیے کے دن قریب ہیں نہ جانے کتنے غریب مسکین اور پریشان حال ہوتے ہیں جن کے پاس واقعی وہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی جن سے وہ ایک نارمل سی اپنے لیے کوئی خوشیاں جمع کر سکیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و اسباب دیے ہیں تو میری مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اپنا ہاتھ کھولیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخاوت کی بڑی تعریف فرمائی اور بخل کی بڑی مذمت فرمائی ہے جی ہاں کیوں لباب الاحیا میں سے چند اس طرح کی روایتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں جو شخص اس سے ایک ٹہنی لیتا ہے تو وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے اب بخل جہنم کا ایک درخت ہے جو بخیل ہوتا ہے وہ اس کی ٹہنیوں سے ایک ٹہنی لے لیتا ہے اور وہ ٹہنی اسے نہیں چھوڑتی حتہ کہ اسے جہنم میں داخل کر دیتی ہے ایک اور حدیث سنیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا اور اس کی اصلاح سخاوت اور حسن اخلاق و منحصر ہے پس جس قدر ہو سکے ان دونوں چیزوں کے ذریعے اس کی عزت کرو سخاوت اور حسن اخلاق ایک اور حدیث ہے سرکار صلی اللہ حضرت سید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آکا کون سا ایمان افضل ہے آپ نے ارشا فرمایا صبر اور سخاوت اتر امول مومن پیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سعین عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ ربی اللہ تعالی عنہ کی طرف دو تھیلیوں دو تھیلوں میں ایک لاکھ اسی ہزار بیرہ بھیجے آپ نے ایک تھال منگوایا اور اس اور ان دراہیم کو لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا جب شام کا وقت ہوا تو فرمایا ایک لڑکی اے لڑکی ہماری افطار ہی لاؤ وہ روٹی اور زیتون لے کر آئی فضر سعیدون امیں دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی آپ آج مال تقسیم جو فرمایا آپ نے اگر ایک آدھ درہم کا گوشت خرید لیتی تو آپ کو افطار میں کام آ جاتا فرمایا اگر تم یاد دے تو میں ایسا کر لیتی ایک لاکھ اسی ہزار درہم تقسیم کرتی ہے کتنا زبردست سخاوت سے حصہ نصیب ہوا تھا ہمارا دل بڑا مخل کی طرف ہے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سخاوت اور شان جود و کرم کی آئے میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں چنانچہ تابرانی رانی نے حضرت ابن عبر عبداللہ تعالیٰ نما سے نقل کیا ہے کیا فرمت ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز بزاس کے یہاں تشریف لے گئے اور اسے چار درہم کی کمیص خرید فرمائی وہ کمیز پہن کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے ایک انصاری آگئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمیز مجھے عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ کو جنت کا لباس عطا اطا فرمائی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا تعامل وہ کمیز آپ نے اتاری اور اس انصاری کو عطا فرما دی وہ دکان پر تشریف لے گئے اور اپنے لیے چار درم کی ایک اور کمیز خریدی حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب گھر سے تشریف لائے تھے اس صبح حضور کے پاس دس درم تھے آٹھ درم خرچ ہو گئے باقی دوڑے گئے اچانک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیکا کی ایک لونڈی راستے میں کڑی رو رہی ہے آکائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو اس کی آکا میرے گھر والوں نے مجھے دو دھرم دیے تھے تاکہ ان کا آٹا خرید کر لاؤ وہ مجھ سے گم ہو گئے اس رو رہی ہوں گھر کی جو مالکن ہے مالکہ ہے وہ مجھے سزا دے گی آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دو درم باقی رہ گئے تھے وہ میرے آکا صلی اللہ نے اس کو عطا فرما دی اور پھر کچھ وفتے کے بعد اس بچی کی طرف دیکھا تو وہ پھر رو رہی تھی اشاط فرمایا اب تم کیوں رو رہی ہو دو درم تو تم نے لے لیے اس چرچ کی میں ڈر رہی ہوں کہ میرے مالک مجھے مارے گا غریب نواز آقا آکائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سفارشی بن کر اس کی ہمرت تشریف لے گئے اللہ جب ان کے گھر باہر پہنچے تو حسب معمول اہل خانہ کو سلام ارشاد فرمایا السلام علیکم جو سلام ہوتا ہے انہوں آواز سن بھی لی پہچان بھی لیا کہ سلام دینے والے اللہ تعالیٰ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن جواب نہ دیا آقا نے پھر سلام کیا پھر جواب نہ دیا آکا نے تیسری بار سلام کیا اس وقت اہل خانہ نے سلام کا جواب دیا اور عرض کیا کہ آکا پہلی دوسری دفعہ بھی ہم نے آپ کا سلام سنا تھا لیکن ہم خاموش ہیں تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ سے زیادہ سلامتی کی دعا عطا فرمائیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے ارض کیا آکا ہمارے ماں آپ پر قربان آپ نے کیسے قدم انجا فرمایا آکا نے فرمایا یہ بچی ڈر رہی تھی کہ تم اسے مارو گے اس کی سفارش کے لیے میں اس کے ہمراہ آیا ہوں اس بچی کے مالک نے ارض کی کہ اس کے ہمراہ تشریف لانے کے باعث ہم اس لونڈی کو اللہ کی نظا کے لیے آزاد کرتے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھلائی اور جنتی خوشخبری سے مرحمت ان کو جنت کو شبری عطا فرمائی پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دس دیرہوں میں بڑی برکت ڈالی اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھی اس سے کمیز پہنائی ایک انصاری کو بھی کمیز پہنائی اور ایک لونڈی کو بھی اس کی وجہ سے آزاد کیا میں اللہ تعالی کی حمد کرتا ہوں جس سب کی قدرت سے ہمیں رسک عطا فرمایا تو آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی کمیز دی عطا فرما دی جب کمیز مانگی گئی دس دیرم تھے دس کے دس دیرم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح خرچ کر دیے تو میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین اسلام نے مال کی تقسیم کے بڑے نظام عطا فرمائے یقیناً زکوت یہ بھی ایک بہت خوبصورت نظام ہے مال کی تقسیم کا مال تقسیم کیا جاتا ہے اس سے اور غریبوں میں مال پہنچتا ہے رقم پہنچتی ہے دولت پہنچتی ہے ڈسٹریبیوشن آف منی جس کو کہتے ہیں ساتھ ساتھ اسلام نے نفلی صدقات اور نفلی خیرات وغیرہ کی بھی ترغیب دلائی ہے، سخاوت کی ترغیب ہے اصار کی ترغیب دلائی ہے, کی دلائی ہے۔ تو یہ ترغیبات جو شریعت نے ہمیں دلائی کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں ان اور یہ جو سخاوت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا تو ان کو دیا ہے ان کو واقعی واقع بہت, بہت ہے اور واقعی آپ دیکھیے کہ ایک دنیا کا عجیب و غریب نظام بن گیا ہے کہ امیر امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے یہ کوئی سسٹم عجیب و غریب قسم کا بنا ہوا ہے دنیا کا یا پھر پراپر ہماری زکوۃ نہیں نکلتی حق داروں تک ہم مال پہنچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں کوئی تو وجہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے اس قدر ہمارے معاشرے میں تکلیف و پریشانیاں ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہے ہم اس کی مدد نہیں کر پاتے ہماری سوچ نہیں ہے اصل میں مدد کرنے کی سوچ نہیں ہے بازوں, کا بازوں کی مزاج ہوتا ہے گھر میں کو اچھا پکتا ہے تو اپنے پڑوسی کو بھیجواتے ہیں دو چار آٹھ اطراف کے گھروں میں بھجوا دیتے ہیں اطراف کے گھر والوں میں کچھ پکتا تو بھجوا دیتے ہیں جس سے کہ ان دنوں افطار وغیرہ میں بھی اس طرح کی ترکیبیں بنتی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے پکنے والی چیزیں بعد اوقات پڑوسوں کے گھروں میں یہ بھی ہمارے یہاں کا ایک نارمل سا کلچر ہے جو ہے بنا البتہ آپ کو تو مجھ سے زیادہ نالج ہوگی کہ اس وقت ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ یار ایسی جگہ گھر لو پتہ نہ چلے پاس میں کون رہتا ہے یار یہ ان کو پنچاط نہیں چاہیے نہیں چاہیے آپ کو پنچا وہ پڑوسیوں کے حوالے سے جو شریعت متحران ہمیں جو احکام بیان کیے جو ملن جو ایک دوسرے ملنا اور غم خواری دل جو یہ ساری جو چیزیں تھیں اور پڑوسیوں کے جو حوالے سے جو حقوق تھے ان کا کیا بنے گا دنیا میں سے کئی لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پڑوسی دوسری قوم کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر پاکستانی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں دبئی میں رہتے ہیں مسکت میں رہتے ہیں اومان میں رہتے ہیں یا کسی یو کے یورپ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پڑوسی میں پاکستانی رہتا ہے تو اسے تھوڑا مل جل قدرے مختلف ہوتا ہے مگر اگر آپ کے پڑوسی میں کوئی مصری مسلمان رہتا ہے کوئی اسی ملک کا وطنی عربی مسلمان رہتا ہے کوئی سودانی مسلم رہتا ہے کوئی افریقی مسلم رہتا ہے کوئی, یو کوئی یورپ سے تعلق رکھنے والا مسلمان رہتا ہے, ہے تو مسلم نا ان نمبر اخوتن مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اگر ہمارے پڑوس کے اندر اسپیشلی جب بینگلور بنے ہوئے ہوتے ہیں یا جو معذرت کے ساتھ جو زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک منٹلیٹی ہوتی ہے کہ یار اپنے قریب والوں کو مت چھیڑو آپ سب کا مزاج ایسا بنا ہوتا ہے تو یہ مزاج کتنا درست ہے کتنا درست نہیں اس کو آپ غور کیجئے آپ کہیں گے یار ہم کیسے مطلب کہ آپس آپ میں یہ معاملہ شروع کریں دیکھیے بارہویں شریف آتی ہے میلاد شریف آتی ہے تو بارہویں میلاد کے موقع پر آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہوئے اگر کسی کے یہاں کوئی ایسی چیز بھیج دی یا کوئی گھر میں ایسا میلاد کا کوئی ایسا شریعت کے مطابق کو سلسلہ کیا اور اپنے پڑوس کے چند عاشقہ نے رسول کو جمع کیا تو ایک ماحول بنے گا نا گوشت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہ منائی تو آپ نے بھیج دی کہ ہمارے پیر و مرشید کیا آج ہم دن منا رہے ہیں یہ لیجئے آپ بھی مطلب کہ کھائیے تو ان کو اس چیز کی معرفت بھی ہوگی وہ پوچھیں گے کہ آج کیا خوشی کا دن تھا کبھی افطار بھیج دی کبھی وہ شہری کے ہو تو پتہ نہیں اتنا رجحان ہے یا نہیں ہے یعنی ارض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ سخاوت یہ دینا یہ خرچ کرنا غریبوں پر اطراف پر مسکینوں پر ضرورت مندوں پر یہ ایک مینٹلٹی ہے اچھا یہ بتا دوں کہ اس کا تعلق مالداری سے نہیں ہے نہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں آپ اس حدیث کو جو ظاہری مال و اسماعت کی وجہ سے اس طرح سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ سلو حبیب صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ وارکہ ریسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نبے ہزار دیر پیش کیے گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹائی پر ان کو رکھ دو اس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے تقسیم کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے دو شخص بھی آیا اس کی جولی بھر بھر کے اسے واپس کیا یہاں تک کہ وہ دیرم ختم ہو گئے اس کے بعد ایک سائل حاضر ہوا اس نے بھی دامن پھیلا دیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا میرے پاس تو اب کوئی چیز نہیں البتہ ایسا کر فلاں دکاندار کے پاس جا اپنی ضرورت کی چیزیں میرے نام پر خرید لو جب دکاندار میرے پاس آئے گا تو میں یہ رقم اس سے ادا کر دوں گا یہ انداز تھا اس تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس بات کا مکلف نہیں کیا جس کی آپ اس بات کا مکلف نہیں کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ یہ مد ناگاوار گزری اس وقت ایک انصاری حاضر, حاضر تھے اللہ کے پیارے حبیب آپ بے درخ خرچ کریں اور یہ اندیشہ نہ کریں کہ آپ کا رب جو عرش کا مالک ہے وہ آپ کو تنگ دست کا وہ آپ کو تنگ دست کر دے گا اپنے غلام کی یہ بات سن کر میرے آقا کا چہرہ مبارک مسکرانے لگا خوشی کے آسار انور پر دکھائی دینے لگے اور فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اتنی خوبصورت بات ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا پیارا انداز تھا یاد رکھیے سخاوت کا تعلق جو ہے نا یہ مالداری سے نہیں ہے دل سے کسی کے جیب میں دو روپے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سخاوت سے وہ ایک روپیہ بھی سخاوت کر دے گا ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا اور کسی کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں پھر بھی دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے جبکہ واضح طور پر ہوتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رسک میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر ٹھیک ہے اتنا نہ دے کے آدمی بھیک مانگتا پھر اور اس کی وجہ سے گھر والے محتاج ہو جائیں لیکن چاہیں تو بہت کچھ ہمارا سرمایہ دار طبقہ بہت کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے اسپیشلی جو اطراف کے جو لوگ ہیں ان کے لیے غور و خوج کیجیے اور اس بات پہ خوف مند کیجیے کہ آپ خرچ کریں گے تو مال ختم ہو جائے گا نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی ختم نہیں ہوتا ہمیشہ مال بڑھتا ہے اس کی راہ میں خرچ کریں اور آقا کی شان آپ نے دیکھی کہ جب وہ سارا تقسیم ہو گیا اور کوئی آیا تو فرمائے گا دکان سے جا کر لے لو میں جب مجھ سے رقم مانگنے آئے گا تو میں ادا کر دوں گا کیونکہ آقا کی شان یہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتاہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آئیے کچھ دیر امیر سنت کی زیارت کرتے ہیں پھر ان دوبارہ آتا ہوں دے خدا ایسا بنا صدقے میں میرے واس کے ہو دور اندھیرا ست کے میں میرے واسط کے ہو دور اندھیرا تور ہو منو میری الوار نبی سے تربت ہو منو ماشاء اللہ سل حبیب صلی اللہ علیہ تعالیٰ کون علی سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکرم اچاری ہے نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں میرا نشورا کی پارکاہ میں عرض ہے جو, جو تاثر آتے ہیں ان کے اندر زیادہ عبادت کون سی مقبول ہے نوافل پڑھے جائیں ذکر اللہ کیا جائے اس کے بارے میں بتا دوسرا حضور طاقت اسلامی کے یہ راتے ہیں تاثرات اسلامی والے جہاں گزار رہے ہیں فلان مدینہ جتنے بھی فلان مدینہ ہیں پاکستان میں تو اس کے اندر ہم جائیں ہے یہاں فرما رہے ہیں تو اس میں زیادہ کن باتوں کا موقع ملے گا اور ڈاکٹر کے اجتماعات کے اندر ہمیں کیا ملے گا اس کے بارے میں بتا دیں دوسرا الدا میرے پاس میرے دوست فیروز خان ادھر بیٹھے ہیں وہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنائے ان کے کاروبار میں اختلاف فرمائے آمین اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے دوستوں کو خیر و برقت اور فرمائے اور ہم سب کو پابندی نماز کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے آپ نے تاخرات کے حوالے سے کون سی عبادت افضل ہے تو مختلف عبادتوں کا بیان احادی سے مبارک میں آتا رہتا ہے تو البتہ حقیقت ہے کہ علم دین سیکھنا یہ افضل ترین عبادتوں میں شمار کیا جاتا ہے علم دین سیکھنا تو دعوت اسلامی کے مردی ماحول میں یہ دعوت اسلامی کے جتماد وغیرہ کی طرف ہم آتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ ان میں دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے پھر طاق راتوں میں عموماً ہمارے یہاں مساجد میں صلاح و تصبیح بڑی افضل ترین یہ نماز ہوتی ہے میرے پاس ابھی لکھا ہوا نہیں ہوا میں اس کو آپ کو پڑھ کے سنا تھا و تصبیح کی نماز پڑھائی جاتی ہے اور یہ بڑی افضل نوافل میں اس کا شمار کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے پھر درود پاک کی کثرت کریں تلاوت قرآن مجید بھی پڑھیں یعنی دانت بڑی ابھی رات شروع ہو چکی ہے طاقت تو موقع محل کے مطابق مختلف عبادتیں کریں اور ان راتوں میں عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں درود شریفی کسرت کریں اور قرآن پاک کی تلاوت میں عرض کر چکا ہوں قرآن پاک کی تلاوت بھی کسرت کے ساتھ کریں علم دین سیکھیں نکی کی دعوت عام کریں اللہ تعالی ہم سب کو آج کی اس بابرکت رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی دوسری قول سنائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عجی صاحب اشفاق احمد تاریخ شکل وطیب کروں میں اپنا عالم اپنا عالموں کو در سے نظامی کے لیے ہر ماں پنٹن کی نسبت سے پانچ ہزار روپے دینے کی نیت کرتا ہوں اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے اللہ تبارک و وطالعہ قبول فرمائیں اور میرے ہاتھ میں دعا فرماتی دیں اللہ تبارک و وطالع ایمان پہ اس کا کام آکا صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ قدموں میں موت جنت الفقی میں مدن اور جنت الفردوس میں مدنی حدیث صلی اللہ علیہ تعالیٰ کا بغیر حصہ ایسا خصوصی دعا میں سلام علیکم ورحمت السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خیر و برکت عطا فرمائے جو مال آپ نے اللہ کی اراہ میں خرچ کرنے کی نیت کی اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے ہم سب کا ایمان سلامت رکھیے سدار آباد سے آپ نے کال کی تھی سدار آباد مدینہ ٹاؤن میں فیضان مدینہ قائم ہے وہاں جامع المدینہ بھی قائم ہے وہاں جا کر ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ اپنی جو مطبہ خواہش ہے وہاں جا کر پوری کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رسک کے حالات میں اور و عطا اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ یہ ایک اور کون سنائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں یوکر سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے کہ میں نے ایک شاپ پہ گیا تھا اور وہاں ایک نام مسلم تھا اس کے ہاتھ میں شراب تھی اور وہ بوڑھا تھا اور بھی تھا اس کے ہاتھ میں بھی شراب گر گئی میں نے مسلمانوں کا طریقہ یعنی کہ مسلمان ہیلپ فل ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کی ہیلپ کے طور پر شراب کو فائدہ سے دیا تو میرا یہ اس کو ہاتھ لگانا جرائف ہے یا میں گنہ کار ہوا جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں اس معاملے میں علم نہیں رکھتا کہ آپ نے جو کام کیا وہ شرعاً ناجائز تھا کہ جائز تھا اس معاملے میں علم نہیں رکھتا دوسری کال سنائیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عادی صاحب کی بارگاہ میں حل میں صاحب یہ جو مدنی نمبر فکر مدینہ والا مدنی انعام اس میں بارہ منٹ فکر مدینہ کرنی ہوتی فکر ایسا ہوتا ہے کہ بارہ منٹ سے کم میں یعنی بارہ منٹ سے کم میں پہلے ہی یعنی کہ ہم فکر مدینہ کر لیتے ہیں تو کیا بارہ منٹ سے پہلے اگر فکر مدینہ اگر فارغ ہو گئی تو مدنی نام پر عمل ہو جائے اصل میں ہم جو فکر مدینہ کرتے ہیں نا ہم فکر مدینہ نہیں کرتے ہم لوگ فکر مدینہ رسم فکر مدینہ کرتے تو کھانا پوری کرتے ہیں اگر آپ سوالات پڑھتے رہیں اور سوالات پڑھتے ہوئے اگر آپ فکر مدینہ کریں اور وہ سوالات جس پر عمل ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور جس پر عمل نہیں ہو پا رہا اس کے لیے نیت کریں کہ ہم دوبارہ اس پر عمل کریں گے نہ ہونے کے اسباب پر غور کریں جو عمل ہوا اس میں اخلاص ہم نے پایا نہیں پایا اگر اس طرح کے مختلف مدنی پھولوں پر اگر آپ اور ہم سب غور کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اچھی فکر مدینہ کرنے کا موقع ملے گا البتہ جو اسلامی بھائی زے قسمت فکر مدینہ کر ہی لیتے ہیں اگرچہ بارہ منٹ سے کم بھی کرتے ہیں کریں تو صحیح پھر آہستہ آہستہ یہ مکہ اللہ نے چاہ نصیب ہو جائے گا کہ اس پر غور و خوص کرنے کا اگر آپ غور و خوص کر کے فکر مدینہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بارہ منٹ میں فکر مدینہ شاید ہو کہ پچاس تو صرف وہ یومیہ ہیں آپ کے جس کو آپ نے دیکھنا ہے و تعالی عالم و رسول و عالم عز و جل و صل اللہ و و صلو حبیب صلی اللہ و تعالیٰ اور کون سنا اور علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں راول ضلع سے بات کر رہا ہوں میرا میں ہوا ہے میرا میری آپ دیجیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی منع اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے بچپن میں عموماً اس طرح چیز جی ہو جائے تو وہ جلدی ریکور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد بہترین سید عطا فرمائے اور آپ کو دعوت اسلامی کا بآمل مبلک بنائے آمین بجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحبیب علی صلی اللہ تعالی علی محمد جی اور کال سنائی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں طاہر احمد بات کر رہا ہوں جی میرا سوال یہ ہے کہ خواتین کی نماز میں ادائیگی کے لیے رہنمائی کی کوئی بک تجویز کر دیں ہمیں یا پھر اپنے پروگرام میں یہ اس پہ بیٹھ کر دیں جی, شکریہ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ للہ المدینہ نے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ نامی کتاب شائع کی ہوئی ہے اگر مختلف الم... ہمارے مدنی چینل والے کے پاس کتاب محفوظ ہو تو اس کا وہ ٹائٹل دکھا دیں اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ یہ کتاب مقتط المدینہ سے ہدیتاً حاصل کی جا سکتی ہے اور اس میں بہترین انداز ہے اسلامی بہنوں کی نماز کے طریقے سے متعلق تو آپ یہ کتاب مقتط المدینہ سے حاصل کر لیں اور اس کتاب کو عام کریں اسلامی بہنیں ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ ضمنی ضمنی طور پر بھی مزید آپ کو اس کتاب کے ذریعے بہت ساری معلومات حاصل ہو سکتی ہیں امیر علیہ سنت الحمد للہ از اپنے کھانے وغیرہ کے جو معاملات تھے اس سے فارغ ہو چکے ہیں اور اسلامی بھائی بھی اکسی تعداد میں امیر علیہ سنت کے پاس رمضان حال میں جمع ہیں آپ بھی کوشش کیجیے کہ آج کی یہ تاکرات عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں گزاریں یا اگر گھر پہ ہیں تو مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں گزاری رات بھر مدنی مذاکرہ چلتا رہتا ہے الحمدللہ للہ اس کے بعد سیتان سحری کا سلسلہ بھی رہتا ہے یہاں وہاں وقت برباد کرنے کے بجائے علم دین سیکھنے کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کل انشاءاللہ 26 اللہ شریف ہے کل ہمارے پیارے پیارے باپا امیر علیہ صنح جن کی ابھی آپ اب زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ ان کی چھبیسویں شریف ہے اور 26 رمضان کو ان کی ورادت ہوئی تھی اور ہم شکرانہ شکرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اس پرفتن دور میں ہمیں ایک ایسے ولی کامل کی صحبت عطا فرمائی اور ایک ایسے نیک اور برگزیدہ بندے کو ہمارے درمیان اللہ نے عطا فرمایا جسے نیکی کی دعوت عام کر کے آقا کی سنتوں کو عام کیا اور نہ صرف ہزاروں بلکہ لاکھوں عاشقہ نے رسول کے دلوں میں مدنی انقلاب پیدا کیا سنتوں کا عامل بنایا نمازوں کا پابند بنایا مساجد کی تعمیر علماء پروڈکشن مفتی پروڈکشن مدنی منوں کی تربیت تو جوانوں کی تربیت تو بوڑھوں کی تربیت ہر حوالے سے چاہے وہ جسمانی حوالے سے ہو یا روحانی حوالے سے ہو کسی حوالے سے صحت و تندرستی کے حوالے سے ہو ایک طریقت کے حوالے سے ہو وہ سے اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کے مریدوں مرید بنانے کے حوالے سے ہو بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے جو آپ نے آگہی دی گوسے پاک کے تو مرید زمانے سے چلے ہی چلے آ رہے ہیں اور بزرگان دین و مشاہع کے کرام حسبا کا مرید بناتے آ رہے ہیں لیکن سلسلے کو اور مزید آگے لے کر چلے لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت کو جس طرح انہوں نے عام لوگوں میں آپ کا تعارف پیش کیا آپ کی کتابوں کا تعارف پیش کیا بالخصوص ترجمہ کنز المان جو انہوں نے تعارف پیش کیا حسام الحرمین کا جو آپ نے تعارف پیش کیا یہ آپ کا اپنا حصہ تھا آقا کی سنت امامہ شریف داری شریف اور مسواک یہاں تک کہ ٹوپی کے نیچے تیل لگانے کی صورت میں سربند کی سنت اور نہ جانے اتنی اتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ کے نے اس اپنے عظیم بندے کو عطا فرمائی جسے انہوں نے تقسیم کیا اور لوگوں تک پہنچایا مطالعہ کرتے تھے علماء کی جو صحبت ملی جو کچھ سیکھا امت تک پہنچایا عمل کا ذہن دیا خود اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیا اور امپلیمنٹ کر, کر جو دنیا میں تبدیلی یہ لائے جو انداز دنیا کو یہ دے رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے آپ دیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی شخصیت کا حصہ ہے امینی امیر اہل سنت کا جشن ولادت چھبیس رمضان مبارک کو مناتے ہیں آپ بھی ضرور اس سے فضان مدینہ میں یا مدنی چینل پر اس میں شریک ہو جائیے گا تو اس کی مزید میں اذان ہو رہی ہے میں جواب دے لوں اللہ اکبر اللہ علی صلو اللہ. آئی امیر اللہ سنت کی طرف چلتے ہیں کر انشاءاللہ مدری مذاکرے کے بعد وقت مناسب پر امیر علیہ سنت کی چھبیسویں کے حوالے سے سنت بیان ہوتا ہے انشاءاللہ اس میں بھی شرکت کی نیت کر لیجئے آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ مبارک اور کتنے بھائی ایک دو تین جنہوں نے پڑھ دی ہے مکمل دو چار پانچ چھ سات آٹھ بہت گنا ودی لگے تو سمجھے گئے کابڑیا میرے شاید مطلب پاکستان میں بیٹھ جائے تو پھر پندرہ نہیں کرنا تھا پچیس بچار بدھ یار میم میری نہیں کس کو مل گئے وہ ہاتھ نہ ہوتا ہے جن کو ایڈی باپ سے مل گئی وہ نہ ہوتا ہے باقی جن کو نہیں ملی شکریہ کرنی کتاب جو نے پڑھ لی وہ ہاتھ اٹھائے اور جن کو ایڈی اس سے پہلے مل چکی ہے ایم ایس ہے وہ ہاتھ آپ نے تین چار پانچ بدے پڑھیا ہوں اللہ جانے لگے نا تو آپ نے کتنے دن میں پڑھی کتنے دن میں یاد نہیں آپ نے आपने आपने कितने दिन में पढ़ी एक दिन में ये थी नो तकरीबन छह सौ सफ़े की है छह सौ तकरीबन हाँ छह सौ बानवे शायद बनते हैं پڑھ لیں گے نہیں ابھی فی الحال ان کا نے پڑھ لی چھ سو بانوے صفات والی کتاب پڑھ لی نہیں کرنا تھا بیا کھینچی گیے نا ہم سے مگر عیدی چاہیے یا تسبی چاہیے یا جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کی بارے ابھی فی الحال اس کی باری ہےارن کے بعد میں تصویر ہے کہ نا اللہ عوام کے دیجیے دکھاؤ بھائی جی خصوصیت میری ہے پڑھنے والے آپ کی بات کریمات کے بارے میں پاپا یہ اس لائن ہے کتنے دن میں آپ فراۃ الجیند پڑھ لیں گے ترسٹھ دن میں پاپا کی طرف یہ جنادی طرف سے آئے بھی گئے نا لنگر لنگر اچھا میچے ملے بھائی اور بھی اسی طرح ٹھیک ہے پاپا کی بارگاہ میں آتے اور ہمیں کوئی ٹوپے بھی چاہیے دعائیں بھی چاہیے تو یہ سارے کام کتابیں پڑھنے کا کاموں میں سفر کرنے کا مدن علاوہ پر عمل کرنے کا کل ماشاء اللہ جنہوں نے مدن آباد پر بہتر پر عمل کیا یا چھیاسٹھ پر جو تھے ترسٹھ پک جو تھے ان کو سلا تو السلام یا رسول اللہ وخيدا adik wa sahabika ya habiballah subhanallah alhamdulillahilladhi alhamdulillah at'amana wa safaqana wajaha lana muslimin allahumma allahumma اللہ بار ہو الحمد للہ ہل ندی ہو بش بہانہ باروانہ وئینا ول اللہ کی حضا کے لیے افزان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کان کا روک کر ادان کا جواب دیجیے اور ٹھیروں نے کیا کمائیے